رحیم سامع پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے للناس للذی مبارکا وهدل فيه آیات بینات مقام ابراہیم ومن آمنا حج من ومن فإن تمام قسم کی تعریفات وحده لا شریف خال کائنات مال کے ارض و سما کے لیے ہیں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 اس حج سے کیا برف حاصل کرنا اپنے آپ کو جدوجہاد کا کیا عادی بنانا جذبہ جہاز اپنے اندر کیا بیدار کرنا اپنے آپ کو مشقتوں اور مصیبتوں کا کس طرح عادی بنانا ہے اس کے اندر تو کوئی جذبہ ہی باقی نہیں رہا ہوتا کوئی راک ہی نہیں ہوتی جو چنگاری بن سکے اس لیے ماں سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس قوت طاقت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 لب کہتا ہوا اپنے رب کی میں حاضر ہوگا لوگ دور سے پہچان لیں گے یہ وہ